فی سورة تفصیل ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین شرقین الحمد علی اشرف الانبیاء و سید البرسلین سید محمد علیہ و اصحاب اجمعین

الله لم ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد قال ان میلومی کمفیدارے آمین الصمد کال صمد کا ادمن سردار س

وقال الحسن و قطعی بات خل حضرت حسن اور قطادہ فرماتے ہیں کہ سمجھ کا مانا یہ ہے کہ جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی تو صرف اسی کی ذات باقی ہوگی کلو شی انہ لج صرف اسی کی ذات ہے جو باقی اور دائم ہے جو حی و قیوم ہے باقی ہر چیز بے فنا ہے

كل من عليها فان ويبقى وجو ربك الجلال والإكرام وقال الحصن أيضا الصمد الحي القيوم الذي لا زبال له

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سمجھ کا معنی یہ ہے جو زندہ ہے جو سب کو تھامنے والا ہے اور جس میں کبھی زیوال نہیں آئے گا کبھی فنا نہیں آئے گی اللہ یخر حش و حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ سمجھ کا معنی یہ ہے کہ جس سے کوئی چیز نہیں نکلتی یعنی کوئی نہیں جینا گیا نہ کسی کو جینا نہ خود جینا گیا

اور, اور نہ وہ کھانے کے محتاج ہیں وقال الربی ابن انس هو اللذی لم یلد ولم یولد کہ انہو جعل معبادہو تفصیرا له وہو قولہو تبارک و تعالی لم یلد ولم یولد وہو تفصیر جید حضرت ربی ابن انس فرماتے ہیں کہ سمد کا معنی یہ ہے لم یلد جس نے کسی کو نہیں جینا اور نہ خود جینا گیا

تو مانا یہ ہے کہ گویا اگلی آیت جو ہے پہلی کی تفسیر ہے اس لیے رحمۃ اللہ علیہ فرماترآََ نے فصر بازہو بازن اور یہ تفسیر جو ہے زیادہ بہتر ہے وقد کب تک دمن حدیث روایت ابن جریر بائی ابن کا بن قابن فی ذالق و سری

کسی قسم کی ایک روایت مبارک جو ہے حضرت یوبی بن سے بھی ذکر کی گئی ہے کہ اس کا معنی ہی یہی ہے کہ لم ولم وقال ابن رضی اللہ اکرمت و سعید لا جوف وسودی

وہ فرماتی ہیں کہ اس کا معنی سمد گئے یہ ہے کہ جس کا اندر خالی نہ ہو کیونکہ یہ بھی صفت نقصان ہے نا کہ اندر کوئی چیز خالی ہو تو اللہ دوبارک صفت نقصان سے بھی پاک ہے کالم المسمت اللہ جو ایسی ٹھوس چیز جس کے اندر کسی قسم کا کوئی سراخ نہ ہو شابی ہو اللہ یا اکل یشری بھشرا

ان نے فرمایا سمدھ کا معنی یہ ہے کہ وہ کھانے سے بھی پاک ہیں اور پینے سے بھی پاک ہے وکال عبداللہ اپنے برائی سمد اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن اپنے برعیدہ فرما دیے کہ سمد کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات نور ہے اور ایسا نور ہے جو روشن ہے چمکنے والا ہے

جیسے کہ اللہ تبارک تعالی نے خود بھی فرمایا اللہ نور اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک سے گیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا نور انا اراح وہ تو ایک نور ہے کس کی طاقت ہے کہ اس کو دیکھ سکے اس لیے یعنی کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا ہے اسی طرح قرآن میں لا دیکھ سال

باہو آئیو تریک الب سارا باہو الطیف الخبیر لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سارے صحابہ بڑے بڑے شان والے صحابہ تو سارے شان والے ہیں لیکن ان میں جو پھر علما تھے اور ان میں جو فضلہ تھے جو فکہ تھے ان کی شان زیادہ

جیسے خلفۂ راشدین ہیں ان کے بعد اشرہ مبشرہ ہیں اسی طرح اصحاب بیت رضوان ہیں اصحاب بید ہے تو اللہ نے فضل تو بنایا بعض کو بعض سے اونچا تو کیا جیسے اللہ نے رسولوں میں بھی تو ہے نا بعض ایک سے اونچے ہیں تلکر و فضل اللہ آباد احمد

تو باد صاحب ایس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا دیدار اور اپنی رویت نصیب فرمائی ہے یعنی حضور پاک نے اپنے رب کو دیکھا

اور اسی پر علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھائی الکلام علیہ السلام موس علیہ السلام کو شرف کلام بخشا ہے لیکن شرف رویت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا و سسیم کسیم کو ملا ہے تو اسی لیے باد صاحبہ یہ بھی کہتے اور باد صاحبہ فرماتے ہیں کہ نہیں حضور پاک نے نہیں دیکھا

بی بی عائشہ صدی کا رری اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے یعنی غصے میں آ کر بہر ان کا مقام ہے وہ برابر کے لوگ ہیں آپس میں ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں ہمیں تو یہ حق نہیں پہنچتا ہے نا تو وہ جب ناراض جب قرآن کہتا ہے کہ اس کو کوئی لات صاحب کو تو کیسے کہتے ہیں کہ ان نے دیکھا ہے

تو اب اس مسئلے کو سمجھیں کہ جب صحابہ میں بھی ایک مسئلے پہ اختلاف ہو گیا ہے بعض کہتے ہیں دیکھا ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا

تو اس کو علماء کے نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دو احادیث مبارک کا آپس میں تضاد ہو اور یا صحابہ کے قول میں تضاد آ جائے تو کوشش کرو دونوں کو جمع کرنے کی کیونکہ دونوں طرف صحابہ ہے صحابت اور صحابہ تو سارے سچے ہیں

صحابہ کو تو اللہ نے جھوٹ سے محفوظ رکھا ہے تو اس لیے اس کو پھر جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مسئلہ سمجھیں تو صحابہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے بی بی عائشہ بھی سچ فرماتی ہے لاتو رکھو لفظ لیکن یہ احکام تب ہیں جب آدمی زمین پہ ہو تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا حدود نے تو میراج کی رات جا کے آسمانوں میں دیکھا ہے اس کا تو زمین سے تعلق ہی نہیں

تو لہذا جو قائل ہیں وہ بھی سیکھ کہتے ہیں اور جو انکار کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے کہ بھائی حضور نے مکے رہتے ہوئے مدینہ پاک میں رہتے ہوئے آپ کا اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے لیکن جب حضور آسمانوں پر جشی گئے سدرت المنتہا پہ, پہ پہنچے اس کے بعد پھر نے آپ کو مزید اپنے اللہ کے قریب فرما دیا تو اس وقت کا دیدار ہوا ہے تو اس کا تو دنیا کی بات سے کوئی اعتراض ہے ہی نہیں کوئی تعلق ہے نہیں

تو لہٰذا دونوں حدیثیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں دونوں اقبال جو ہیں وہ جمع ہو جائیں اور اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ رویت باری تعلیٰ دنیا میں تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالی ہر ایمان والے کو اپنا دیدار کروائیں گے ہر مومن کو دیدار ہوگا صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں

صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے چودویں کا چاند کھلا ہوا حضرت نے پوچھا بھی اس چاند کے دیکھنے میں کوئی شبھو ہے ان نے کہا چودویں چاند میں کیا شبو ہے پہلی رات کے چاند میں تو شبھو ہو سکتا ہے کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہ آیا لیکن چودویں کا چاند تو مثال ہے کہ اندھے کو بھی نظر آ جاتا ہے تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے تو آپ نے ان کم ستر کم

ولادام بھی رویت ہی قیامت میں تم اپنے رب کو کسی طرح کھلا دیکھو گے اور کوئی شبھ بھی نہیں ہوگا اس دیدار میں تو ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالہ جو ہے وہ جنت میں جانے کے بعد اپنی رویت نصیب فرمائیں گے

اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ مومنین کو یعنی مہینے میں ایک دفعہ رویت نصیب ہوگی اور بعض خوش نصیب ہیں جن کو ہفتے میں ایک دفعہ رویت نصیب ہوگی اور بعض خوش نصیب ہیں جن کو روزانہ رویت نصیب ہوگی البتہ دنیا کے اندر کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کی وجہ سمجھو کیوں نہیں دیکھ سکتی بھائی ہم قیامت میں دیکھیں گے لیکن اب نہیں دیکھ سکتے

اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو بھی ہماری چیز ہے کان ہے ناک ہے آخیں ہیں نور ہے ہوا سے خمسہ ہے عقل ہے ہر چیز ہے، یہ فانی ہے اور اللہ کی داد باقی ہے تو فانی کیسے باقی کا ادراک کر سکتا ہے اس لیے نہیں دیکھ سکتے لیکن مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ اللہ اٹھائیں گے تو اس وقت تو ہم بھی باقی ہوں گے نا پھر ہم پر بھی تو فن نہیں آئے گی

اللہ تبارک وطالعہ مرنے کے بعد جب زندگی دیں گے تو وہ زندگی دائیں ہی ہوگی اس پر پھر کبھی فلا نہیں آئے گی اس لیے حدیث مبارک میں ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں موت کو لایا جائے گا ایک منڈے کی شکل میں اور اللہ حکم دیں گے کہ اب موت کو ذفر کر دو موت کو موت آ گئی اور فرمائیں گے یا اہل الجنت خلوطن

بھیا اہل نار خلود یہ جنت والو اب تم نے بھی ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور جہنمی نے بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے اب کسی پہ موت نہیں آئے گی بس موت آنی تھی وہ آ چکی ہے اب اس کے بعد حیات جو ہے وہ حیات دائمی ہے

وہ حیات جو ہے وہ حیات ابدی ہے تو جب ہماری حیات بھی باقی رہنے والی بن جائے گی تو پھر باقی کو دیکھنا آسان ہو جائے گا پھر اللہ تبارک تعالی اس دیکھنے کے لیے طاقت بھی عطا فرمائیں گے کیونکہ ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے حضرت سیدنا موسا علیہ السلام کریم اللہ ہیں رسول اللہ ہیں

العظم من الرسل ہیں صاحب تو ہیں اور بے اعتبار امت کے باقی نبیوں سے بڑھ کر ہیں اتنا بڑا شان ہے لیکن جب انہوں نے بھی درخواست پیش کی کہ رب ارنی انظر انضر الیک یا اللہ مہربانی فرمائیں اب کلام فرمایا ہے تو دیدار بھی کروا دیں تو اللہ نے فرمایا قال لن ترانی نفیوی لن کے ساتھ ہے نہ اب نہ آگے کبھی کر سکتے ہو

نفی جو نفی دوام پہ درخواست کرتی ہے چونکہ حروف نافیہ ہوتے نا لا لم لال ولم تفالو نہ ماضی میں نہ مستقبل میں قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو کہ لن ولیکن الالجبل اللہ نے گھر میں سلام آپ ہر کس نہیں دیکھ سکتے ہیں باہر اس پہاڑ پہ نظر ڈالو

دیکھیے میرا بولا کتنا رحیم ہے اپنے پیغمبر کو ان... انکار تو فرما دیا کہ نہیں دیکھ سکتے لیکن دل جوئی بھی فرما دی ساتھ کہ کیوں نہیں دیکھ سکتے پہاڑ کو ذرا دیکھو جب رکان ترانی اگر یہ پہاڑ میری تجلی جلدی برداشت کر گیا تو پھر تم بھی برداشت کر سکو گے

مُوسَى جب فَلَمَّا با کا سُبْحَانَكَ تُبْتُ تو اللہ نے جب پہاڑ پہ اپنی تچلدی ڈالی پہاڑ ریزہ ہو گیا علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے اور جب ہوش ہے نگا میرا بولا بے تو ایسا سوال نہیں کروں گا جس کی میرے اندر طاقت ہی نہ ہو قوت برداشت بھی نہ ہو

تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں اسما ہیں صفات ہیں اور صفات عالیہ ہیں صفات ثبوتیا ہیں صفات سلبیہ ہیں اور صفات ایسی صفات ہیں جن میں اور کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا ہے بعض صفات خاصہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیونکہ سارا مدار ہی اسی عقیدے پہ ہے یاد رکھیں

اب دیکھیں نا جی کہ کاب ابن الاشرف یہودی نے اسی بات پہ جھگڑا کیا نا ہمیں بتاؤ آپ کے رب کا خاندان کیا ہے صفت کیا ہے اور آپ کا رب جو ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے یہ کاب ابن الاشرف جو یہودیوں کا ایک بڑا خبیص اور بدبخت اور سرکار دو جہاں کا سب سے بڑا دشمن تھا

اور شاعر بھی تھا اور حضور کی شان میں گستاخانہ کلام اور شعر بھی کہتا تھا اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کو حضور پاک کے حکم پر محمد ابن مسلمہ جو قبیلہ اور سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے جا کے اس کو اس کے گھر میں قتل کیا حضور کے دشمن کی سزا ہی قتل ہے اللہ کے نبی کا جو دشمن ہوگا اس کے لیے سزا سزائے موت ہے

اور کوئی اس کے لیے رعایت ہے ہی نہیں وہ زندگی ہے تو اب اسی طرح ایک اور بدبخت تھا یہودیوں میں اس کی کنیت تھی اس کا ابل حقیق بھی اور ابو رافے بھی یہ بدبخت بھی دشمن محمد مصطفیٰ

اور یہ بد بھی اللہ کی شان میں ایسی ایسی باتیں کرتا تھا نعوذ باللہ سمن نعوذ باللہ جو چیزیں جو ہیں اس کی صفت شان کے خلاف ہیں اس لیے یاد رکھو کہ اللہ کا مقام کتنا بلند ہے اگر کہیں کوئی ایسی چیز ہو تو اس لیے ہم یعنی آمدنا ہمارا ایمان ہے کہ خیر کے پیدا کرنے والا بھی خدا ہے اور شر کو پیدا کرنے والا بھی نو منبل قدر خیر ہی وہ شر ہی من اللہ

لیکن ہم شر کی نسبت اپنی طرف کریں گے اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے جیسے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آداب میں بتلایا وَإذا ہوا ایزا مریض توحفہ ہوا پہلے آپ نے کہا وہی وہ کھلاتے ہیں وہی وہ پلاتے ہیں لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتے ہیں تو بیمار بھی تو اللہ کرتے ہیں لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اضا مریض تو میں جب بیمار ہوں

ہوا یشمین وہ شفا لیتے تو اس لیے اب دیکھیں نا مثلاً اس ہے ایک اور مثال سمجھ لیں اللہ کرے آسانی سے سمجھ آ جائے دیکھے نا انسان کو اللہ نے پیدا کیا جنات کو اللہ نے پیدا کیا آسمان زمینوں کو ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا تو کتے خندی کو کس نے پیدا کیا ہے

کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا لیکن کوئی دعا مانگے کہ یا خالق الخنازیر زیر کتوں کے پیدا کرنے والا رحم فرما یہ بے ادبی ہے حقیقتا تو خالق اللہ کی ذات ہے لیکن ہم ادھر نسبت نہیں کریں گے کیونکہ ان کی شان کو یہ دے بالی باقی اس کے پیدا کرنے میں حکمت ہے اس کے پیدا کرنے میں ہر چیز کے پیدا کرنے میں حکمت ہے

اب دیکھیں سانپ ہے اس وقت دنیا میں سب سے مہنگی چیز جو بکتی ہے نا وہ سانپ کی زہر ہے وہ سونے سے بھی مہنگی ہے وہ پلاٹین سے بھی مہنگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زہر سے تریاگ بنتے ہیں جس کا بیماریوں میں علاج کے لیے کام آتے ہیں تو اللہ کی حکمت ہے

اللہ تبارک کی حکمتیں ہیں کہ اس نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے لیکن ادب یہ ہے کہ ہم وہ چیز کہیں گے جو اس کی شان کے مطابق یا خالق السماوات ابل یا خالق لئل ابل یا خالق الانبیاء والمرسلین مسلیم یا خالق جبرا عید جو اس کی شان کے مطابق ہے

تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں لیکن وہ ابھی اب الحقیق جو تھا نا وہ بھی گستاخ تھا اللہ کی شام دیکھیں کہ مدین منڈرہ میں دو قبیلے تھے ایک قبیلہ اوس تھا اور ایک قبیلہ خزرج تھا یہ انصار کے قبیلے

اور یہی مسئلہ بھی آج درس میں یاد رکھیں کہ لقب انصار جو ہے یہ مدینے والوں کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا اللہ نے یہ لقب جو ہے صاب پون الحاجری نل انص <وَاللَّنصَار> یہ لقب جو ملا ہے نا صرف حضور کے صحابہ مدینے والوں کو ملا ہے

کیونکہ جو مدینے والوں کی نصرت ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے تو اس لیے اللہ نے ان کو انصار کا لقب دیا ہے تو اب حضور کی خدمت میں وہ جب بنو خزرج کے کچھ لوگ آئے جن میں عبداللہ اللہ ابن عتیق بھی تھے

انہوں نے بھی سوچا کہ بھئی کا بل الاشرف جو گستاخ تھا اس کو تو اوس والوں نے قتل کیا تو وہ قبیلہ اے اشرف لے گیا اگر اس دشمن رسول کو ہم قتل کریں تو ہمیں بھی تو کوئی شرف ملے گا نا وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنا ہمیں آپ اجازت دیں ہم اس بدبخت کو برداشت نہیں کر سکتے اب حقیقت

آپ نے میں اجازت ہے لیکن خبردار کسی عورت کو قتل نہیں کرنا اور کسی بچے کو بھی قتل نہیں کرنا اب جناب یہ عبداللہ ابن عتیق اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کو لے کر خیبر میں پہنچا وہ خیبر میں رہتا تھا اور اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا

اور رات کو ایک خاص وقت پہ آ کے قلعے کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا تھا پھر کوئی باہر کا آدمی اندر نہیں جا سکتا اندر کا باہر نہیں آ سکتا عبداللہ ابن عتیق جب وہاں قریب پہنچے تو انہوں نے ساتھیوں سے کہا بھی تم اسی جگہ بیٹھ جاؤ میں ذرا جا کے جائزہ لیتا ہوں کہ ابھی قلعے میں کیسے داخل ہوں گے اگر ہم

تو میں سارا جائزہ لینے کے بعد پھر آئیں گے پھر پروگرام بنائیں گے کہ کیسے داخل ہوں عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں اس قلعے کے, کے قریب آیا تو لوگ آ رہے تھے کوئی جا رہے تھے کو آ رہے تھے میں ایک جگہ کپڑا اوڑھ کے ایسے بیٹھ گیا کہ جیسے بندہ آپیشاب وغیرہ کے لیے بیٹھتا ہے تاکہ کسی کو شبو نہ ہو

اور اس چوکدار نے جو ان کا چوکی دار تھا اس نے آواز دی کہ بھائی قلعے کا دروازہ بند ہونے والا ہے جسے داخل ہونا ہے ہو جاؤ جسے نکلنا ہے نکل جاؤ عبد ابن اپنے کہتے ہیں کہ میں بھی چپ کر کے جانے والوں کے ساتھ اندر چلا گیا اکیلا

انتر جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آؤ تو مجھے کچھ نہ سوجھی ان کا ایک استبل مجھے نظر آیا جس میں گھوڑے وغیرہ بندے ہوئے تھے میں استبل میں جا کے چھپ گیا اب اب جب رات کافی گزر گئی

تو وہ جو ہے ابو رافع اب الحقیق وہ اپنے گھر کی دوسری منزل پہ اس کا یعنی کمرے تھے رہائش تھی اس میں روشنی آ رہی تھی باقی سب روشنیاں بجھا دی گئیں بلازم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو عبداللہ نزیق کہتے ہیں میں بھی ایستا ایستا ایستا ایستا چلتا چلتا اس کے اسی خاص محل میں پہنچا پھر سیڑھیوں سے اوپر چڑھا

اتنی دیر میں وہ روشنی جو تھی وہ بھی بجھا دی گئی تو اب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اب میں نے سوچا کہ میں کیا کروں کہتے ہیں کہ میں نے بہرحال اسی اندھیرے میں چڑھتے چڑھتے اس اندازے کے مطابق بھی اسی کمرے میں ہے یہ بدبخت تو میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی دیکھا جائے گا میں نے کہا پھر

وہ حیران ہو گیا کہ مجھے میرے گھر میں آگے کون پکڑنے گا کون ہو تم بس لوگوں نے جب جواب دیا تو میں نے اسی اندازے سے وہی تلوار سے حملہ کیا پھر یہی ہے بدبخت. اس نے پھر شور مچانے کی کوشش کی میں نے دوسرا حملہ کیا اب تو مجھے تک تی ہو گیا نا کہ یہ جگہ ہے جہاں چھپا ہوا سو رہا ہے اس کی بیوی سامنے آئی حضور کی بات مجھے یاد آگئی کہ عورت کو قطر نکل

میں نے اس کی بیوی پہ حملہ نہیں کیا اور بہرحال دو تلوار کے بار کرنے کے بعد میں وہاں سے نکلا اس کی بیوی نے بڑا شور بور کیا کہتا ہے اللہ کی شان ہے جو میں جلدی میں تھا نا تو سیڑھی سے اترتے اترتے میں گر گیا میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اسی حالت میں میں نے اپنے کپڑے سر سے کھولا اور اپنی ٹانگ کو باندھا اور پھر اسی استبل میں آ گیا

بڑا شور یہ وہ لیکن یہ پتہ نہ چل سکے کہ بھائی وہ مر گیا یا بچ گیا یہ پتہ نہیں چل سکتا جب تک کوئی آواز نہ آئے کہتا ہے کہ افرا تفری میں گیٹ کھل گیا لوگ آ رہے ہیں اس کے تو اور کوئی بھاگ رہے ہیں مجھے بھی موقع مل گیا میں بھی نہیں کرایا میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور نے کہا کیا ہوا میں نے کہا میں نے مارا ضرور ہے لیکن کوئی پتہ نہیں ہے

کہ وہ حملے میں مارا گیا دشمن یا بچ گیا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تسلی نہیں ہوگی کہ حضور کا دشمن قتل ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ ہم اس شہر میں چھپ کے ایک باغ میں سارے قریب میں بیٹھ گئے صبح کی جو ہی اذان ہوئی

کس نے دینی تھی یعنی وقت ہوا تو اس کے محل پہ کھڑے ہو کے عورتوں نے آواز دینی شروع اب حقیق جو ہے قتل ہو گیا ہے وہ مر گیا ہے اور خیبر والوں کو اطلاع کر دی جائے تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا ہم نے اور پھر میں اسی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ اب تو سواری آ گئی میرے پاس کیونکہ ہم پہنچ گئے اپنے سواریوں پہ

اسی حالت میں سفر کیا اور مدینہ منورہ پہنچے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نے پوچھا ہاں کیا کیا, کیا؟ میں نے کہا الحمدللہ اللہ نے اس آپ کے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے لیکن آپ نے کیا, کیا, کیا کر رہے میں نے کہا میری ٹانگ, ٹانگ ٹوٹ گئی ہے باندھی ہوئی ہے وہ تو بالکل فریکچر ہو گیا ہے ٹوٹ, ٹوٹ گئی ہے درمیان میں آپ میں دنوں میں قریب ہو جا تو کہتے ہیں کہ حضور نے میری ٹانگ کو برابر رکھا اور اس کے بعد ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیر کے اس کے چھوڑ دیا

کہتے ہیں میں نے دیکھا مجھے بلوم ہوتا ہے نہ کبھی ٹوٹی تھی نہ کوئی درد تھا کے دشمن تھے وہ مکے والوں کی کیا دشمنی تھی مجھے بچائے حضور پاک کے ساتھ

یعنی صادق ماننے والے امین ماننے والے پیار کرنے والے حضور کے نام پر جان دینے والے حضور کا احترام کرنے والے دشمن ہو گئے بات کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یعنی نقب رکھا تھا اساد امین سچ بولنے والا امانت والا

اور اتنا آپ کا احترام تھا کہ مکے کی سرزمین میں سب سے بڑی قریش کی جو عورت تھی شان میں تجارت میں دولت میں مال میں سیدہ خدیجہ نے اپنا شوہر بنایا تو دشمنی کیا تھی صرف یہی تھی کلحو اللہ

کہ جب اللہ کے نبی نے توحید کا اعلان کیا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اللہ کی الوحیت کا اعلان کیا اس وقت پھر لوگ جو تھے وہ دشمن بن گئے اور یاد رکھو آج بھی اگر کوئی دشمنی ہے تو توحید والوں کے ساتھ ہے جو لوگ توحید بیان نہیں کرتے ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے

ان کا کیا ہے ان کا تو مطلب یہی ہے نا بھی حلوہ کھانا ہے رجبی پر کوئی دیکھ شک چڑھا دینی ہے سات جو مراتے ہیں عرس شریف ہے چلیسواں شریف ہے اس سے کیا جھگڑا ہے ہر کوئی کھانے پہ پہنچ جاتا ہے مونی صاحب ختم شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کوئی جھگڑا نہیں کوئی مسئلہ نہیں

اور ہر آدمی یہ بھی کہتا ہے یار یہ موری صاحب ماشاء اللہ اتنا مرنجان مرنج آدمی ہے ماشاءاللہ اس کے پیچھے ہر آدمی آگے نواز پڑتا ہے کبھی اس نے کسی کو چھیڑا ہی نہیں یعنی منافق ہے حق بات کہتا ہی نہیں من یہ ہوتا ہے اگر حق باد کہ تو سارے کیسے راضی ہو سکتے ہیں حضور پہ راضی نہیں ہوئے تو مولوی پہ راضی ہو جائیں گے یہ کیا بات ہے حق بات کا معنی یہ ہے کہ جب حق کہو گے تو جھگڑا پڑے گا

جب توحید بیان کرو گے تو جھگڑا پڑے گا اور یہ کہتے رہو نا جی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے وہ دہلا شریک ہے اس میں بھی, بھی کوئی جھگڑا نہیں جب تم کہو کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں کوئی خدا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں اولیاء ہیں منائقاہ ہیں سب منگتے ہیں سب اللہ کے دروازے کے بکھاری ہیں اب جھگڑا ہو

جھگڑا اس میں نہیں ہوتا کہ اللہ ایک سب سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے جھگڑا اس میں بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ رزاق ہے سب کہتے ہیں مکے والے کافر بھی کہتے تھے کہ رزاق اللہ ہے اس میں بھی کبھی جھگڑا نہیں ہوتا کہ اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی کوئی جھگڑا نہیں جھگڑا تب ہوتا ہے جب کہو, کہو کہ لاد عزا مناد یہ سب بیکار ہیں بےکار ان کے ہاتھ میں کچھ بھی لا یوس ولا ہوا

یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اس پہ جھگڑا ہوا جب ابراہیم نے اپنے ابا سے کہا یا ابت لمبتا ابد مالا ولا مولا کہ ابا جان کیوں اس کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا اچھا جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کون میری عبادت کر رہا جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون میرے سامنے کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے اور جس کو دھوپ میں رکھ دو تو سائے میں نہیں آ سکتا ہے

اور سائے میں رکھ دو تو خود دھوپ میں نہیں جا سکتا ہے اور اگر اس پر عطر شدر لگا دو اور مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا ہے تو اس کو خدا بنے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہو اس کے سامنے بنتی کر رہے ہو اس کے سامنے بجن گا رہے ہو اس کے سامنے چکر لگا رہے, رہے ہو یہ کیا ہے اس پہ آگے باپ چیڑا گالا ارجمن کا

ابراہیم میرے خداؤں کے خلاف بات نہ کرو اور نہ تمہیں پتھر مار مار کے میں ختم کر دوں گا جان جو کچھ کہیں بدلی ہے آپ کی من دون بدو میں تم سے بھی اور تمہارے خداؤں سے بھی بری ہوں اور میرا تمہارا آج کے بعد تعلق ہی ختم ہے سلام اللہ علیہ رب اب فرما آئے گی میرا بھائی تب ایسے تو ہی ایسے تو سب مانتے ہیں کون کہتے ہیں دو خدا ہے کوئی ہے دنیا میں کہتا ہوں دو خدا ہیں

آپ نے کبھی سنا ہے کوئی کالی ٹوپی والا یا نیلی ٹوپی یا ساوی ٹوپی والا کہتا ہے دو خدا ہے کون کہتا ہے دو خدا کوئی بھی نہیں کہتا تو جھگڑا کس بات کا جھگڑا اسی بات کا ہے کہ سیاہ کہتا ہے علی مشکل کشا ہے اور ہمارا جاہل سنی کہتا ہے ہر پیر مشکل خشا ہے وہ تو صرف علی کو بناتے ہیں دیا ہر پیر کو بنا دیا

ان نے کہا کہ سارے پیو جو ہے نا جی سبحان اللہ بس اتنا فرق ہے کہ اللہ کا اختیار اپنا ہے ان کو اللہ میاں نے دے دیا ہے اب پاور آف اٹارنی ان کے پاس ہے اب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے مجھے جو کچھ بھی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس صرف تو ہی پلے ہے ہی کچھ نہیں ہم نے تو اب اللہ سے کچھ لینا ہی نہیں ہے یہ ہے جب یہ بات کرو گے اب چوٹ پڑے گی

انہ عل ایسے دیکھیں آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے جتنے ہمارے اولیاء اللہ فوت ہو گئے ہیں اور اپنی قبروں میں دفن ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے

اور ان کے درجات بلند فرما دیں ایمان سے کہیں ان کی قبر ٹوٹ جائے یا غلاف بوسیدہ ہو جائے تو پیر صاحب اندر سے نکل کے خود بدلتے ہیں یا ہم ڈالتے ہیں نہیں بات سیدھی کرو یہ اگر مگر سے توحید نہیں آتی بھائی اگر ان کی مزال پر جو غلاف ہے یہ بوسیدہ ہو گیا اب وہ ہم بدلیں گے یا پیر صاحب خود بدلیں گے

تو جو اپنی قبر کا غلاف نہیں بدل سکتا وہ ہماری حالت بدل سکتا ہے کوئی عقل ہے کوئی سوچا ہے کبھی اب بزرگ فوت ہو گیا ایمان سے کہیں اس کا یعنی غسل دینا ہے کفن دینا ہے اس کا کندھے پہ جنادہ اٹھانا ہے جنادہ پہننا ہے یہ ہم سب ہم کرتے ہیں یا پیر صاحب خود غسل فرما گیا جادمین جی غسل کر لیا چلو قبر پہ چلیں

اچھا قبر کی کھدائی کون کرتا ہے قبر کے اندر ان کی بدن مبارک کو کون اتارتا ہے تو جب تک باہر تھے تو جنازے میں بھی ہمارے محتاج تھے غسل کفن میں بھی ہمارے محتاج تھے اللہ دعاؤں میں بھی ہمارے محتاج تھے جب دو میٹر مٹی کے نیچے چلے گئے تو اب مشکل گشا اور داتا ہو گئے

ان دلہ انا راجی یاد رکھیں کہ احمد کا وقت آئے گا اللہ کے دربار میں جائیں گے ہمیں تکلیف ہی نہیں کرنی پڑے گی یہی اولیاء اللہ تمہاری گردن پکڑیں گے ان نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمیں داتا کہو حضرت کا نام تو حضرت علی ہجویری ہے رحمت اللہ علیہ حضرت جیلانی کا نام تو عبد القادر ہے وہ تو قادر کا بندہ ہے ان نے توحید پہ کتابیں لکھی ہیں

اسی طریقے سے آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء ہیں اسی طرح حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ہیں اسی طرح حضرت بائی عزید گستانی ہیں جتنے اولیاء بھی ہیں اللہ علی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے انہوں نے تو کبھی بھی لکھا کہ میری قبر پہ آ کے سجا کرو میری قبر پہ آ کے راتہ بیٹھو میری قبر پہ آ کے منتیں چڑھاؤ میری قبر پہ آگے غلاف ڈالو

میری قبر پہ آگے تم خیراتیں تقسیم کرو اور میری قبر پہ آگے جانور ذیبے کرو کسی نے کہا ہے ان کا کیا ہے اصل میں یہ جو ہے نا یہ بڑا دشمن ہے لئی جب تک اولیاء اللہ زندہ رہیں ان کی مخالفت کرواتا ہے اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کی قبروں پہ سیدے کرواتا ہے یہ ایسا خبیص ہے جب تک اللہ والے زندہ رہیں پھر بھی مخالف ہے اور جب فوت ہوتے ہیں پھر ان کی قبروں پہ شرک کے اڈے لگوا دیں

اب یہ ایک اللہ کے حرم میں مجھے مسئلہ بتائیں کہ آپ کے ہاں جو اس شریف ہوتا ہے جی یہ عرس ہے شباز کلندر کا یہ عرس ہے وہاؤدین زکریہ بلتانی کا یہ عرس ہے فرید الدین شکر گنج کا اور اس میں میلے ہوتے ہیں اور اس میں سرکسیں ہوتی ہیں تھیٹر ہوتے ہیں تباشے ہوتے ہیں ان کا سواب ملتا ہے حضرت کو اسی لیے بجاتے ہو

بھائی اگر تمہیں سباب پہنچا تو وہاں پہ قرآن کا درس ہوتا حدیث کا درس ہوتا تمام طلباء کو بلا کے دو دن تین دن بٹھا کے بخاری شریف پڑھائی جاتی تاکہ اللہ والے کو تسکین ملے اس کے لیے درجات بلند ہوں ان کو تمہارے گانے کا ثباب ملے گا انا زندہ ہے انہ راجی بس جب اللہ ناراض ہو جائے عقل چھین لیتا ہے پھر عقل رہتی نہیں

اب جناب اس کے بعد

<سؤال> کتاب اقوال حضرت تبرانی نے اپنی کتاب کے اندر یہ سارے اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ سارے قول جو ہے

کہ یہ ساری صفات اور سارے کال ٹھیک ہے سمد اس لیے کہ ہر آدمی اپنی حاجت میں اسی کا محتاج ہے اور وہی ہے جس پہ سرداری کی انتہا ہے, ہے, ہے, ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے کھانے سے بھی پاک ہے بہوا کی بات اخل ہی وہی ذات ہے جو مخلوق کے بعد باقی

رہنے والی ہے قال بھائی حکین بازار کا وہ تبارک من یہ ہے کہ سارے قول ٹھیک ہے لم ی لم یو

اللہ اولاد ہے نہ اس کا والد ہے نہ اس کی بیوی ہے وہ ہر چیز سے پاک ہے کالم جاہد والم اللہ کو ونڈات کوئی اس کا برابر نہیں ہے صاحبت رہو اس کی کوئی بیوی نہیں وادہ کما کو

خلا آسمان اور زمینوں کے بنانے والی وہ ذات ہے اس کے لیے اولاد کا کیا مطلب اس کی تو نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے نہ وہ جینا نہ جینا گیا وہ خالق کل شہید ان مالک و کل شہید ان ہر چیز کے مالک ہیں وہ ہر چیز کے خالق ہیں یاد رکھو بعض ملک ہوتے ہیں مالک نہیں ہوتے بعد مالک ہوتے ہیں ملک

نہیں ہوتے یعنی تو ہے لیکن ساری دنیا کا مالک تو نہیں ہے, یا کسی چیزوں کا مالک تو ہے. لیکن بادشاہ نہیں ہے. یہ اسی کی ذات ہے جو مالک بھی ملک بھی ہے

اوہ کل شہین و خالقہ یکون لہو من گو مکین دیروس

اس کی مخلوق میں سے کون اس کے برابر ہو سکتا ہے اور قریب ان یو ہے یا کوئی رشتے دار کوئی قریب جو اس کی برابری کر سکے تو اعلیٰ و و اللہ کی ذات بلند ہے اللہ کی ذات مبارک ہے اللہ کی ذات سفات ان شاءر صفات نقصان سے پاک ہے کالت اعلی و کال رحمان کہتے ہیں اللہ کا اولاد ہے

تم نے کتنی بری بات کہہ دی ہے تقاض نمین شکل اردو تم نے ایسی بات کی ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ آسمان جو ہے ان میں سراخ ہو جائیں زمینیں پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزا ریزا ہو جائیں

اندر رحمان والدہ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہو بابا والدہ یہ اللہ کی شانی نہیں ہے کہ اپنے لیے اولاد بنائے ان کلر جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اس کے بندے ہیں اور قیابت میں اس کے بندے بن کے حاضر ہوں گے کل آتی ہے فردا اللہ نے سب کو شمار کر لیا ہے سب کو

جانتے ہیں اور قیامت میں سب اکیلے آئیں گے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا وقالت وقالت بل ساری مخلوق جو ہے وہ اس کی بندے ہیں اللہ کے حکم سے سب کتنی کرتے اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں

جنة إنهم لمهذرون سبحان الله أما يصفون

صحیح صحیح حل بخاری انالوا فیم صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے زیادہ صبر والا علم والا کوئی نہیں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اس کے لیے بیٹے بناتے ہیں بیٹیاں بناتے ہیں بیوی بناتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کو رزق دیتا ہے ان کو سیحت دیتا ہے کتنا اللہ کا حلم ہے اور کتنا اللہ کا صبر ہے

وقال البخاري هدرنا ابو اليمان قال هدرنا شعيب قال هدرنا ابو زنان العالم نبيه رضي الله تعالى أنواني النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أزوجل كذبني ابن آدم

کلو کا ذالک اس صحیح حدیث مبارک میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت عبی رضی اللہ فرماتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو بندے نے مجھے جھوٹا کہا اس کو نیچا ہی یہ تھا کہ خدا کو جھوٹا کہ کلو ظالق اس کو یہ ذیب دی کہ اپنے خدا کو گالیاں دے اما تقریب ہوئی دنی کما بدانی

اور میرے جھٹ کا مطلب یہ ہے وہ بدبخت کہتا ہے کہ مجھے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے تو مجھے جھوٹا بنا رہا میں نے جب کہہ دیا ہے کہ اٹھایا جائے گا وہ نہیں ساو کی بھی آنا

میں نے جب پہلے پیدا کیا اب دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں وہ آیا اس گالی گالی گالی دی اللہ اللہ کا بیٹا ہے. بڑی گالی. اللہ بیٹے سے پاک ہے

آخر و تفصیر الحمد, الحمد للہ اللہ نے ہمیں سورت الاخلاص کی تفسیر اپنی رحمت سے پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ آگے انشاءاللہ شاء اللہ تین پڑھنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے